الحمد لله الذي زين النبى فينا بحبيب ه المصطفى ومن لا ت والسلام على سيد الرسل وخاتم الامم جميعا محمد خير of these. الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وانهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمرت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن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 آلك يا يا العاشقين دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و سنا بعد گرو دمبیت دے اندر آج فریاد ہے کہ مولا چالا جو نہ فرمانیا کر بیٹھے ہیں او نا دی معافیتا فرماوے اور آئندہ ہر معصیت نا فرمانی محفوظ فرما کے اس توبہ دی دولتا فرماوے جس دے بعد گناہ نہ ہوئے ایسی ہدایت نصیب فرماوے جس ہدایت بعد گمراہی نہ عزیزوں دوستو موضوع تباہی اور بربادی کے اسباب تباہی اور پرپادی کی اسباب کی تیسری قسط دو قسطان کے بیان ہو چکی ہیں کوشش کریں گا کہ آج اس موضوع و زورہ کی تجاویت اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دنال پہلا سبب جناب دے گوش گزار کی جو زوف نیت عمل آخرہ کہ عمل نیک ہوئے عمل صالح ہوئے لیکن نیت خراب ہوئے نیت کمزور ہوئے نیت دکھاوا ہو شہرت نیت اپنے آپ متقی کی پرہدگاہ ہوے یہ پہلا سب قدرت زنون مصری سرکار رحمت ملاحتال علیہ نے بیان ہے ایک یہ گل بھی نشین کر لو کہ جی جسم انسانی جسم انسانی ہے جسم دی جی, مے جی, مے جی, مے جی مے حقیقت ہے یہ متعلق جیویں حکمت اور ڈاکٹری دے اندر بحث کی جان ہر ہر دی کوشش کرتے ہیں جانش کرتے ہیں تاکہ میں انسانی آزاد جس میں انسانی نہیں سمجھ کے پھر ان جیویں جسم انسانی کے متعلق جڑی باس ڈاکری حکمت کے اندر ہوتی ہے ایک جسم ایک روح ٹھیک ہے جی متعلق باساں دے جانا پہچانا رکھن دی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر روح دے متعلق دے واسطے کوشش کرتے ہیں اللہ لوگ او پھر کوشش کرتے جدوج لکام تفڑے فرما دو کے تبیب بن جگہ کہ ایس کام روح بمار ہوگی کام کمزور ہوے گی ایس کام روح تھڈو مر جائے گی آ جڑے کام نے آ روحانیت واسطے نقصان دے نے آ جڑے کم نے اے روح دی گزار جویں جسم کے متعلق ڈاکٹر تے حکیم کوشش کرتے رہے نا اللہ تعالی دے دے جدوں،, جدوں مولا تالا معرفت اور جناب والی چھپے خدانے او پھر خالی جسم دے طبیب نہیں رہے بلکہ جسم دے نال نال روح دے بھی تبیب بن اصل شاید روح اصل عدرت زنون سرکار نے گل بھی اے نا؟ اے اصل روح کی تباہی اور بربادی دے اسباب نے ظاہری گل ہے جس ویلے روح تباہ برباد ہو تے جی سمجھے آپ تباہ ہو جائے روحانیت ختم جسم کیونکہ جسم دا تعلق روح روح جن مضبوط ہونا مضبوط ہے تو نشی فرما لو کہ اے لوگ روح دے بھی تبیب آتے ہیں جسم دے بھی تبیب آئے یہاں مولادالا نے وہ دان آئی اور حکمت فرمائی ہوئی اور دروازے مولادالا مردوں کی بھی خبر لگ جردوں کی بھی خبر بولتے نہیں گل کیوں کی اس واسطے کی <سؤال> <کے> اے اے جی. <کے> اے خالی جسم نہالیسم فساد آمان دل دماغ روح اندر فساد آ جا پھر دے اثرات جسم سے ظاہر ہوں نے پھر جسم دے اثرات تو ماحول بنتا بنتا معاشرہ بنتا ہے یعنی کہ روح دی <دیمرت> بربادی کے اثرات جسم تے ہوئے جسم دی بربادی کے اثرات نال ماحول معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتے ہوں ہون تو توجہ ہے لا روک سبحان اللہ دوسرا سب بدلتے جنون مصری سرکار فرما ایک نیت خراب ہوے عمل چاہے جہا جنا وی ہوا سبق ارشاد فرما ارشاد فرما نے فرمایا سارت ابدانہم رح کر لی شا د فرما فرمائے دوسرا سب دوسرا سب کہ دے جسم دے جسم بندیا خاہ قول رہن رکھے ہوتے آر بھی ترجمہ سار چکدان ہی نل شاہواج ہند فرما نے دے, <تصفح> دے, بدن خواہشات خواہشات دے خاہ واسطے ذہن رکھے ہونا لفظان ترجمہ مفہوم سمجھاؤ قربان نے کہ بندہ او ادو تباہ برباد ہو جا ہے جدو بندے دا جسم شہوت تابے ہو جاوے دے تابے ہو جائے دے شا ہو جاوے بندہ نفسو شہرو جاوے اپنی راہ ہٹ کے نفس پیچھے چل پے وہ دگ سمندر گیان یہ دو دشمن بندے ایک نفس اور دوسرا شیطان بڑے زیادہ دشمن بڑے دال ہے مدشمن نے जरा बंदा इना शिकार हो जाए जहां मगर तुर पावे जला ए हाथ आ जाए तबाह बर्बाद हो जाए तबाही बर्बादी शहवत सूरत आ जाए खान पीन की सूरत आ जाए वाली फदूल खर्ची की सूरत आ जाए बेहद बेगैरती सूरत आ जाए शराब खोरी की सूरत आ जाए ना फरमानी की सूरत आ जाए बेनमादी की सूरत आ जाए फरमानी आ जाए जुआ खेल शराब नोशी सूरत आ जाए अलगड़ा दे जड़े बंदे का जिसमोदान शिकार का शिकार हो जाए नतीजा उस जिसम का तबाही से बर्बादी तू بغیر کج نہیں ہونا خدا سونے نے ترانے باقر وا دشا فرمایا ایشا دیر فرمایا من خطوات ہو لكم مبين مولا سونا فروان ایمان والو ایمان والو ادخلو فی السلم کا عفا دین دے دی اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعو خطوات شیطان اور شیطان دے قدمت نہ چلو شیطان دے پیر بھی نہ کرو کیوں؟ اس واسے کے مولا فرماؤں ہے انہو لے بے ش بے شکا کھلا دشمن میں جناب والی گل دی دشمنی نفس دی دشمنی الفاظ بیان ہوئے پرانے مجید دے اندر شیطان نفس دے دشمن سونے نے بار بار بیان فرا جائے قربان جا یہ ایسے دو دشمن نے ایک نفس اور تباہو برباد اور جنابے والی اپنی مانی کر کے نفسو شیتان دچھے چل پی مطلب بن حضرت قدرت مشری سرکار کی اس گل کا کہ او بندہ تباہو برباد ہو جا رہا ہے رپ دہ چل کے نفسو شیتان کے پیچھے چل پے خاہ چل والی او جہاں او خیالات نفس دے ہیں نفس جناب والی پیدا چوکھا تھا چوکھا تھا نفسا کلاوے چوکھا سوں نماز دینا کھلاوے نہ میری راہ کے اندر چل پے پر رب رحمان فرما خبردار تو نفس دان دے چلی وہ کرنا تباہو برباد ہو جائے گا جی آباد ہونے کو دنیا بھی آباد کرنی ہے آخرت بھی آباد کرنی ہے پھر میرے محبوب تبھی پیچھے چال پچا اپنا راجھال سارت ابدار یعنی دوسرا سبب بندے دا جسم خاہ جی نفس آے خاہ تابے نفسو ہوا دے تابے ہونا لالچ کی پیروی کرنا نفسواری نفس کرنا یہ منہ کم نہیں یہ کسے بے وقف کم نہیں کیونکہ حضرت تخا حسن ہسن بشری مولا لی خلیفہ فرما فرمائے بڑی نشانی اس کی ویڈی او نفس کی کرن والا کرا گا نفس دے نفس پیچھے چلن والا ہوگ بزرگوں نے فرمایا یہ پہچان بڑی یہ بزرگ فرما فکی ویشانی ہے اور رب کی راہ چھ نفسو شیتان کرے مولا نے علیہ السلام اللہ اللہ قربان مولا سونا فرما یا خلیف فاحكم بين, بين الناس بالحق للحق للحق ولا تتبع الهواء فيضل عن سبيل الله أهو اذا موضو فغنبره لبيه اذا يا دابود يا دابود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهواء أبري موزود قال کرنا ولا تتبع الهواء فيضل لك عن سبيل الله يا دابود حوادي فالونا قرياجي نفسو ہا دیویلا کر لالچ پیر پیروی نہ کرولا فرما بندہ ہاوی وے پیر پیر شیطان پیروی نلہ ہٹ اللہ دی ہا دی پیروی نفس دی پیروی دی پیروی بندے اور گا کہ جیہا بندہ نفسو شیطان کا پیروکار ہوگا وہ کدی رب دی راہ نہیں دو وکری وکری راہ ایک, ایک, ایک نہیں ہو سکیاں وکری راوا نے رب ایک, ایک شیتان نفس کی رائے ہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا جی میں جناب والی میں مثال دیا مسال دینا قربان جا کے دو راستے بھی دو روڈا دو لو میں مثال دین ج منہ لگ جاوے اسلام والے پاس آخ میں لاہور جان ل رہا اسلامی جی اتو ٹریا ہوے منہ لگیا لاہور آئے گا ساہور کیوں کیونکہ راستہ لاہور راہ وکھریاں وا راہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب والی والی منہ ہوسے ہو ہو باتے یہ نہیں ہو سکتا بندہ بھی ہو سکتا راستے تو ہوے بھی چلے نہیں ہو سکے گا یا شیتان کی راہ ملے گا یا رب رحمان کی راہ ملے گا قربان جاوا جی شیتان کی راہ مل جی وہ تو باہو برباد ہو جی آباد ہوتے ہیں جنتا راہ مل جا فرما ون خا فام ربے ہی وہ نگ نقصانی ہو جو ہے, ہے راؤ تک جا بندہ جڑا بندہ نفس لگ جفس نفس پیروکار تابے دار بن جاندے کد کامیاب نہیں ہو سکتا کسی سی رات نہیں آ دشمن مولا سونا فرما مولا سونا فرما شیتان تھوڑا دشمن یہ تھوانو کدی سیتی رات پاس نہیں جانتے کوشش کوشش جہ دشمن وہ ہر وقت دشمنی کوشش, کوشش <x3> تاں مولا سونے مولا سونے جدو شہدار سی شیطان آن لگا یا مولا میں اولاد آدم گملو میں اولاد آدم دیادمن چکی وگو پی کے رکھ دیا دشمنی جی قسم کر کے مولا سونے نے رب دے رب دلی نے اولیفیا نے سلاح او او نے और जरा बंदा तू बच जा सही मामिया चाहू दुश्मन समझदा वे एना तू बच जाए रब रसूल राहत लग पाई मौला फरमा है او جان د ٹھکان جان دربان جاؤ ہر بخار بخار بخار وقت دو دشمن جڑے تیری تاک جہاز شفس بندے مرو نفس بندے لو مرو نفس نبق شیتان پڑا وہ لفس بگاڑ لفظ بندے ہر وقت بندے پیچھے کوئی کوئی ایسا لمحہ نہیں جا لمحہ نفشے دار بندے چڑھ دین یہ باوے بندہ نیکی چو باوے سفر چو باوے جہاد چ ہو ہوا روز ہوش کر لو خدا دی تو تھی بندہ بچ سکتا ہر وقت اپنے دشمنوں تو خبردار مردا مردا جا دن کو مردہ قربان جاوا ہر وقت اپنے دشمن اپنی بگل فرمائی ادرت باجی گل سنا نفس دی حقیقت لوگوں دا نفس نمجی عبادت چیٹے ہونے اپنے آپ عبادت چ رکھی بیٹھے ہونے حقیقت شکار یہ برائی دی خاطر کدی کدی اچھائی نہیں کروا لے تو فرمائے اچھائی کی آئی بندے اپنے oh, oh, oh, oh, تیر اور نفس اور شیتان کا جڑا بندے دی نگاہ وہ بندے کی نگاہ حدیث پاک آ نگاہ ہے نگاہ شیطان نفس اور شیتان یہ اٹھے گی گلط باتیں جائے گی یہ غلط استعمال نظر اٹھے گی نگاہ بیٹھے گی نگاہ, نگاہ ترجمانی ترجمان کر کے دماغ مندی کرے گی دماغ, دماغ, करेगी करेगी دماغ, دماغ دل دماغرے گا دل آئے گا وہ برائی پوری بن جائے گی جدو برائی پوری بن جائے گی سراپ آ جائے گی تے سالوں تے سمجھ تے ایڈا وڈا آڈا وامان ہے وا باندر اس کا آپ کسی دوسرے علاقے کے اندر دعوت سی دعوت سی قربانیا دعوت تشریف لے جا رہے جدو آپ اس علاقے کے قریب پہنچے اس علاقے کے قریب پہنچے آپ سرکار نے ویخیا بڑے لوگ آئے ہوئے آپتقبال واسطے والے آپ بلایا بڑے لوگ آئے ہوئے آپتوار واسطے بڑے لوگ آئے ہوئے گھروں چ باہر نکل خروتے نے اپنے بھی باہر نکل کے گیا اللہ بلی آ رہا دیوار دالیاں لگتا غالباً نو وقت کہ جس وقت میرے موہم کی مطلب کی مطلب موہم مطلب مطلب مطلب نالی والی بڑی نگاہ جائے گا سارا پکل کے اللہ آپ سرکار نے جدو وی کہ سارا پنڈ میرے استعمال واسطے نکلا مطمنا سن مگر انہ سان سد بڑا اللہ یہ یاد رکھے نبی کو فتح نہیں ہو سکتی پر ختاس نے جفس جر چلوں کٹن کا ول بھی بڑا خیال آیا نب سات بڑا وا درجہ بڑی بڑیاں منزل طے کر گیا بڑے بڑے درجہ کر گیا وے ویٹ سے شی سارا پنڈ تیرے استقبال نو آیا بڑیا عزتہ پا گیا رمضان شریف کا مئینا سی آپ نے روزا رکھیا سی قربان جاوا جل ایک خیال ایک خیال آ جے آپ سرکار نے فلافا والے بھی سامنے وہ استقبال والے پورے پنڈ نے بھی سامنے روزا توڑ دیتا لوگ حیران ہو گئے اللہ خلاف عادت خلاف خلاف شریت کم ہونی تھی چپ تو ہونا تھی اللہ کا بلی خلاف شریت کم پیا کرا چپ کیا لوگوں نے قربان جاؤ لوگے بھی آخیا یار کہہ جی بنتا ہو رمضان شریف لائی چیٹے دن کھانا پینا پھر آپ کی آپ فرما فرمایا مینو میں جنڈ والوں ساری مستی والے نکل کے میرے والد سن مینو ساری میرے نفس نے میں فوری روزہ توڑ دے روزے بدلے سٹ روزے رکھنے قبول پر نفس کی پیمانی با ابھی قبول آپ سرکار نے فوری روزہ توڑ فرمایا سٹ روا رکھ لام سٹ روا رکھ لر نسا जो बंदा अपने दुश्मन इंज पछाण लवे इंज पछा लवे फेर बता मौला सोने मौला सोने की बारगाछ का फकीर फरमा सूरत नफसी امار کوئی نفس لفشا بگڑا ہوا نفس لفظ نفس گیے نفس لفشے نفس، نفس، نفس نفس مارا کش نفسے کیونکہ فکیر رو گی حقیقت جانتے فکیر رو گی حقیقت جانتے قربان جاوا فراؤ فرمایا صورت نفسی amma rati koi koi o hai surat nafsi amma سے آئے اللہ دے فقیر ایسے آئے جل جائے اپنے پاڑ کے رکھ دے آتے سن ایک ادرت ادرت شفیق بلکی سرکار دے خلیفہ سن آپ حال دیتی آریا مکیا بالکل ہی مت پیا پیا وتوا پا لوگوں پوچھا دور یہ اجرال کیڑی بلا لے کے آئے دو میں رب سخال اپنا نفس سہارا سی میں مولا تلا ہے مولا سونے یہ کدی رسی میرے آدمی پڑا دے میںلیل کر کے رکھا دلوں جو سچے دلوں جو سچے آدھے سن قربان جا آپ نے آپ سرکار نے فرمایا میری دعا قبول میں جدھر جانا وا اس دلیل دلیل کرنا رہنا وا یہ رکھنا وا یہ بخا رکھنا وا یہ ترے ہی رکھنا وا قربان جا نہ سمجھی अपने हथू कर लेंगे ले। अपने नक्स नाबू करने की मार्फत उदू ही पा जो अपने आप की पछाण भी सही आ जाएगी रब की पछाण भी सही आ जाएगी آہ، آہ جو تھوجو تا پیر باب یہ کوئی چھوٹا جہا دشمن سمجھی اے بڑا وڈا دشمن سورج امبا la, la. بزرگان نے مشال دھییا نے ظالم نفس دی منافری میں فرمایا جی اندر دور دورے دے مجھ گان دے تھلے کٹا بچا چھوڑی دے بھاج کے دے بند کے لوگ بندے تھرو کے لئے چھوٹا موٹا بندہ بھی کاب جی کلے کھولنا جی وہ خبر لگنی کہ میں ہوں گیا انہیں بندے بھی کھیل کے ل پر سد کے جدوں اونوں ہٹان ہٹان ہٹانے بڑا دور لا کے کھچ کے آنا پڑ واپس پکڑنا واپس نہیں آزرگ فروخت آسان برائی جانا بندے آپ ہی کھچ کے لے پر جدو نیکی والے پاس آنا ہونا پہلے آنا پہ لے نہیں چھ کے لوگ فرما فرما جائے جی چلو خیر رہ رہے लियागा मेहनत लगेगी मेहनत जे तू याद हो जानेचा चोदा चोदा रहेनू नहीं पता मैं कि पीना कि नहीं पीना वो जदू जू रज के पीवेगा अपने वदन तू भी ज्यादा पी जाएगा کٹے ہوں کٹھا بھی گیا دیا نقصان نقصان ہویا کٹے توجہ جے فرمائی وہ پی کے فٹ گیا وہ مر گیا دھد بھی لیا گیا نقصان توجہ نہیں جے فرمائی वापस लिया क्यों नहीं दे आप भी बर्बाद हो जाएगा ईमान भी तेरा लह जाएगा तेन भी बर्बाद कर जाएगा قربان جاؤ کہ سوکھیا سو مثال اوہی گل پیر باہو کرتے پیوے منگے چرب نیوالا دل دے دل, دل, دل بیٹھا لال سنبھال بد بختی ہے وڈا اے بختی اے she <laughs> <laughs> <laughs> <tallar> سری سرکار آپ دی گل دی وضاحت کی وقت آپ سرکار نے لفظائی سو شیتان پیرو کار نفس اور شیتان کا پیرو کار تباہ برباد ہو جاندے خدا دی قسم کر کے آنا جنہیں نفس کی رحمی ہے انہوں نہ سو دیا سکون نہ اٹھدیا سکون سکون، نہ رب دشمن پیچھے چل <سؤال> پہ ہوا سونا فرما کریل ہی تھی اگر سکون چاہیے ہر سونے کا ذکر کرنے وہ نفسیادان کی راہ دبدا تے سنون مشری سرکار تبیب جو سن روح دے. روح دے جو تبیب سن فرما فرمایا اور شیطان دا بندہ ماریا اور شیطان دا پیروکار ماریا دوسرا سبب نے بیان فرمایا آیسرا سنا فرما فرمائے بندہ بندہ ہوا جانا ہولے سردی کا ترجمہ سنو پھر مفہوم سنو آپ فرما رہے والا بہن طول مل ماں قوربلا جل موت کے قریب ہونے کے باوجود موت کے قریب ہونے کے باوجود امیدیں امیدیں امید لمبی رکھنا قربان جا مفہوم مفہم بن مفہوم عرض کرنا دے رہے بندہ جان قریب بے مرنے بے مرنے اے دے باوجود امید لمبیاں رکھی بھاؤ ہوں اتے ایک گلفی کا ایک امید آزم ہے جنو ارادہ آخ آزم ہو رہے بے، بے، کہ مولا سونے دی رحمت نال آس ہو سونے ہی سارا طاقت تھی ان شاء اللہ بے اور نیکی دے اندر, اندر، امید ہے نما یاد ہو سال بعد ای کر گے دو سال بعد ای کر گے چار سال بعد ای کریں گے انجو ہو جائے گا انجو ہو جائے گا قربان جاو لمبی امید رکھنا یہ من واسطے روا مومن مومن لے کیونکہ یہ پتہ نہیں تسبی کس ویلے میری زندگی دا سورت غروب ہو جاوے یہ نہیں جانگا آپ فرما رہے فرما لے بندہ جانا ہوگی موت فریبے خور پے موت باوجود فیر لمبیاں امید رکھے فرمایا تباہی اور بربادی دا ایک سبب وا سب جد لمبیاں ہون گیاں گیا لمبیاں ہون گیاں تے غفلت اپنے آپ چھا جائے گی غفلت شکار اپنے آپ ہو جائے گا میرے ابو برا شام صبح کا انتظار نہ کر شام پے صبح دا انتظار نہ کر سورج چڑے مڑ شام دا انتظار نہ سورج نہ ڈبے پر تیری زندگی دی شام ہو ایک دنیا دی دن شام ہے تری زندگی شان دنیا شان مبکت شان مبکت نہیں کوئی وقت نہیں وہ کسی ویلے بھی آدر فرم لمبیا امید موت کی تیاری چاہے کہ ہر ویل سر تما جی اور جڑا بندہ اپنی موت نو قریب سمجھ دے جڑا بندہ اپنا مرنا قریب سمجھ دیں بھی لمبی امید نہیں رکھ سکتا جو ہے بزرگ گل چڑائیے جد کسی پاس جان لگا اچھا پوچھے چلے ان کوئی تیاری کر رہے پوچھنا چلے ہوئی پتا تیاری کر کے سارا دے باہر نکل جانا ہوں چلے کوئی پتا نہیں سواری تلے بھی کوئی پتا نہیں توجو لے فرمائی تاخ سادی فرما شہ شادی فرما مبا شہمن مبا شہمن اد پا دی روزگاری کریم شریف دا کا شیر آ فرما فرمایا اس زمانے کھیل تو بے خوف نہ ہو زمانے, زمانے, لے زمانے لے کھیل, کھیل دوں. لے توں. لے زمانے کا کھیل کی لے کیل کیل لے کیل ایک کیل شاعر نے اپنی زمانے زمانے لے لے. شاعر فائل فائل اس دمی کوئی اس دم کوئی عیسہ نہیں زندگی نے کی تی نال وفا نہیں <سلام> اس دم دار کوئی عیسا نہیں زندگی نے کی تی کہیں نال وفا نہیں آی آیا جو شہری تریا آیا جو یہ زمانے رکھے آیا جو شہری تریا او شامی نہیں اس طو بتر کوئی نے نوکر کر مستفا دے غلامی او کر مصطفیٰ دے درتی غلامی نہیں اس تو تر کوئی بے خلامی کر مصطفیٰ یہ زمانے کا کھیل ہے کوئی صبح آ رہا ہے کوئی شام جا رہا ہے کوئی شام آ رہا ہے جا رہا ہے شیخ شادی فرماؤں دے یہ روزگار او او او رو uh... کس زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ ہو یہ کھیل ہے زمانے کوئی آ رہا ہے کوئی وقت تھا تو آیا تھا کوئی وقت آئے گا تو چلا جائے گا اس سے بے خوف نہ ہو ادرت مصری فرما رہے اور آیا اور تین چیزیں سنا تین چیزیں شمار کی بلکہ حدیث اندر آیا ہوا آ گیا حدیث پاک دے اندر آیا چوکھا کھانا کسرت المال کسرت المال سوال دی کسرت ہو کسرت سوال کرنا کسی دے ہاتھ پہ لانا اور مال دا ضائع کرنا اور لمبی امید بندے تباہ کر سکتا تو جو ہے کیا ہی تقریب لوک خدا کی کسم کر کیا نا ویخ بالکل قرآن ہدیش ترجمہ ہے سونا لبی فرما ابو شام ہو صبح ہوئے تو شام دا انتظار نہ پتہ نہیں اس سورج کو پہلے اسے گل میاں صاحب نے نہیں فرمایا میاں صاحب کی گل تو گل مقابل میاں صاحب لے فرمایا لوئی لوئی او بھر لے کڑ لر لے پڑے جب بھانڈا بھرنا